افوا کے کی تائید یا اس کے عنوان کے لیے بطور تائید جمع کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں تو ان میں سے یہ سولہ بات ہے اور اس پر حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کر رہے ہیں اور یہ حدیث نمبر پچیس ہے بعض ان کا انطاب واقع مسلط فخل توبہ کی آیت ہے اگر یہ کفات اور مشرقین توبہ نکال دیں توبہ, توبہ کر لیں کہ نکال توبہ کر لے وقام الصلاط اور نماز کی پابندی کرے نماز کو پابندی سے ادا کریں وہ آ تو اور یہ زکوٰۃ دے تو فخل سبیلہم ان کے راستوں کو آزاد کر دو ان کو چھوڑ دو ان کو آزادی دے دو پھرے توے جہاں مرضی ہے چائے مرضی ہے جائیں ٹھیک ہے اب یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ قرآن عظیم کی آیت مبارک سے معنون فرماتے ہیں اس بات پہ علماء کا کلام ہے امام بخاری جو باپ ذکر کرتے فین تابو تو اس باب سے امام بخاری کا کیا مقصد ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ یہاں فعم تا کے بعد عبارت مقدر ہے بابن فی تفسیر قول اللہ تعالی تابو یہ باب ہے در بیان تفصیر اس قول بار تعالیٰ کے جس میں آتا ہے فنتابو وقام وصلا فخن لو سبی اس کی تفسیر امام بخاری حدیث سے کرنا چاہتے ہیں پھر اس پر اعتراض ہے کہ اگر یہ باپ درمیان تفسیر ای قول ہے تو یہ پھر کتاب التفسیر تفصیر میں ذکر کرنا چاہیے تھا اس آیت کو کتاب التفسیر میں لانا چاہیے تھا امام بخاری رحم اللہ نے اس کو کتاب ایمان میں کیوں لایا اگر تفسیر آیت مقصود ہے تو کتاب التفسیر تو مستقل بعد ہے بخار جلد سانے میں وہاں لے آتا یہاں لانے سے کیا فائدہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ امام بخاری اپنی مدعا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مدعا امام بخاری کی یہ ہے کہ اعمال ایمان کے جز ہیں اعمال ایمان کے جز ہیں اور ایمان جو ہے یہ مرکب من اعمال تصدیق و اعمال ہے تو فن تابو وقام و سلا تو آت میں اگر ایمان ہے تو احکامت صلاح اتائے زکا ذکر ہے یہاں مقصود تفصیر نہیں ہے یہاں مقصود اقامت سلاد اور اتائے زکوٰۃ کا ایمان کا جو ثابت کرنا مقصود ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ ایمان کی اجزاء میں سے ہیں ایمان کے اجزاء میں سے ہیں اگر ایمان عبارت ہے تصدیق سے تو ایمان عبارت ہے اعمال سے اور ان اعمال میں سے زکات ان اعمال میں سے سولاد ہے تو گویا کہ امام بخاری تفسیر آیت بیان کرنا تفصیل آیت مقصود نہیں ہے بلکہ جزویت اعمال مقصود ہے مقصود ہے تو نماز کا ذکر کرنا یا سولاد کا ذکر کرنا اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ دونوں اعمال ہیں اور جزوی ایمان ہے ٹھیک شو دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رہے اللہ ان کا ان کی مدعا یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے تصدیق اقرار اور اجزاء سے یعنی اعمال سے تو اقام صلاح و اٹا و اعمال ذکر کرنے سے ترکیب ایمان ایمان بخاری ثابت کرتے ہیں ٹھیک شوا نمبر تین جی السلام علیکم تھا تیسری بار ایمان بخاری یہاں ایک انوکھی سی انوکھا مسئلہ یا انوکھی چیز بیان کرنا چاہتی ہے پہلتا کام شراب یہ شرط ہے نا اس کی جگہ کیا ہے فخلو اگر ایمان رائے نماز بڑے روز سکاتے ہیں تو پخلو سے بھی لگ ان کو کچھ نہ کہو وہ نماز اور زکاط ان کے لیے عصمت سبب عصمت ہے عصمت بدن ہے کچھ نہ کہو تو جب یہ اعمال دنیا میں عصمت بدن بن سکتے ہیں تو یہ اعمال آخرت میں عصمت بدن اندار بھی بن سکتے ہیں تو گویا کہ جزیت اعمال کے ساتھ ہمای بخاری ضرورت اعمال ذکر کرنا چاہتے ہیں اب انشاءاللہ باب کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور علماء لکھتے ہیں شاہ کشمیر رحم اللہ نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ فین صابع قام و سلا باپ کی انعقا سے امام بخاری مرجع پر اپر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نوصلات اور زکوٰۃ یہ سبب عصمت جان یا عصمت جان ہیں دنیا میں تو اسی طرح یہ عصمتی جان فی من النار بھی ہیں تو اعمال کی ضرورت ہے اعمال کی اب مسئلہ حل فینتاب اقام و سرا بات ہو زکات و اس کے علاوہ وہ بات سب آپ یاد کریں کہ حسب سابق جزیت ضرورت ترکیبیت یہ سب ثابت کرتی جزیت اعمال محرط ایمان اعمال ضرورت ایمان اجزاء ترکیبیہ یعنی اعمال ایمان کہ وہ سارے مسئلے اس بات میں آپ لا سکتے ہیں اب حدیث نمبر پچیس آخر سے لیے اور سمیت ابھی واقع ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بات محمد سے سنا جو عن ابن عمر وہ بیان کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انو قاتل الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاد کروں لڑوں یعنی جی جہاد کروں خطاب کروں لوگوں سے حتیہ یا شدو اللہ اللہ یہاں تک اقرار کریں لا اللہ اللہ کی وفدانیت پر وان محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر ویوٹی مسلح اور نماز ادا کریں وہ یوٹ الزکا اور زکوٰۃ دیتے رہیں فیضافہ رضا لے جب یہ نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے آسن و منی ہوں تو محفوظ ہو جائیں گے مجھ سے ان کا پھول اموالم اور ان کے اموالم یادی اثار تم مشکا پہ پڑ چکے ہو اللہ بحقل اسلام اسلو سے سلسنا ہے البتہ رفع عصمت ہو اگر البتہ بحقل اسلام یعنی مال لیا جائے گا ان کا جان لی جائے گی ان کی بحقل اسلام اسلام کے حق پر اگر انہوں نے اسلام کے بارے میں حق کی ہے تو ان کی اموال کی بھی حفاظت ختم ہو جائے گی اور ان کی جان کی حفاظت بھی ختم ہو جائے گی جیسے زنا کیا ہے تو حفاظت و دما ختم ہو جائے گا اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے غیر ہے تو درے ہے اگر قتل کیا ہے تو کتال ہے قتل ہے اگر چوری کی ہے تو قتل یج ہے وغیرہ زانے کا تو اموال کی حفاظت کا اٹھنا اور جانوں کی حفاظت کا اٹھنا یہ بحق حقل اسلام ہوگا گویا کی جس طرح حفاظتی مال اور جان یہ ایک یعنی ایمان کی بدولت ہے ایمان کے سبب سے ہے تو اسی طرح عدمی حفاظت بھی ایمان کے سبب پر ہے جبکیات سے حفتل کی کریں گے تو جان و مال کے پاس بھی رقم ہو جائے گی قتل حرام ہے نا جنا بھی حرام ہے چوری بھی حرام ہے تو جب یہ اسلام کی اصولوں کے حق تلقی کریں گے تو حفاظت ان کی اٹھ جائے گی واہ سعد مل اور ان کا محاسبہ یہ اللہ کے سپرد ہے یہ حدیث احمد کے دلیل ہو گئی ہے اس مسئلے پر کہ بھائی حدود ہجرائے حدود جو ہیں یہ زواجر ہیں یہ مقصرات اور سواتر نہیں ہیں اس لیے کہ فرما دیا جی ہے کہ وہ احساس والے کہ حقوق اسلامی حق تلفی کے بعد اگر ان پر حدود بھی جاری ہو جائیں تو اس کے بعد بھی ساتھ اللہ بڑھے چاہے تو صاف کرے نہ چاہے تو نہ کرے اب حدیث سو کے مطالب جو بات کی پہلے میں کر چکا ہوں کہ مرجیہ کے رد ہے کہ جس طرح ایمان اور نماز اور زکوٰۃ یہ اس دنیا میں حفاظت دماغ اور حفاظت اموال کا سبب ہے تو اسی طرح یہ نماز اور یہ زکوٰۃ حفاظت جان فی من النار کے بھی سبب ہے تو جس طرح اس جہان میں ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا ضروری ہے حفاظتی دماغ اور اموال کے لیے تو اس جہان میں بھی ایمان کے ساتھ اعمال کی ضرورت ہے حفاظتی نفوس اندار کے لیے تو المال ضروری عمل جو ہے وہ ضروری ہے اعمال جو ہے اجزائے ضروری ہے اب سب اس پر کئی اشکالات ہیں پہلا اشکال وہ حضرت عمر کے بارے میں ہے سن رضی اللہ عنہ پھر دوسرے شکار عصمت کے رائے پر ہے پہلے شکار یہ ہے کہ یہاں پہ آتا ہے کہ حت آئس اللہ علیہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ ون محمد رسول اللہ یقین صلاحذا حفاظت دماغ کلمہ توحید نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر موقف ہے تو جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب عرب کے لوگ زکوٰۃ دینے سے بادو نے انکار کیا حضرت صدیق اکبر نے ان کے ساتھ اعلان جہاد کیا تو اس وقت حضرت عمر نے صدیق اکبر کو کیوں روکا شکار پہ سمجھ گئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھیں زکوات دیں نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں تو آسمون و منی دماغ اموال تو دماغ اموال کی محفوظ،, محفوظ ہو جائیں گے تو جب لوگ انہیں زکوٰۃ دینے سے انکار جب لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں یا نماز سے انکار کریں یا نہ پڑھیں یعنی انکار تو کفر ہے تو پھر بھی اقتصاد جائز ہیں اگر نماز امدن چھوڑتے ہیں تو امیر وقت ان سے جہاد لڑ سکتا ہے جہاد کر سکتا ہے تو جب صدیق اکبر نے مابین زکات کے ساتھ اعلان جہاد کیا تو حضرت عمر نے رکاوٹ کو پیش کی کام کرتا ہے سبحان اللہ،, اللہ تو اس کے کئی جواب ہیں ایک جواب یمکنوں سے ہے ممکن ہے کہ یہ حدیثی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پہنچی تھی حضرت عمر کو اگر ابن عمر کو پہنچی تھی لیکن ہو سکتا ہے و ممکن ہے کہ حضرت عمر کو نہ پہنچی ہو اس لیے حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ آپ جہاد نہ کریں اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے جہاد نہیں ہونا چاہیے کل میں تو پڑھتی ہیں نا جب کلمہ میں پڑھتی ہیں پھر سے جہاد نہیں کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ علام کو یہ حدیث شاید نہ پہنچی ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو یہ حدیث بعد میں پہنچی ہے پہلے نہیں پہنچی تھی بعد میں پہنچی ہے پہلے نہیں پہنچی تھی اس لیے دوسری بات یہ کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا کہ یو و وہ تکات کہ اس وقت تک آپ اس سے نہیں لڑیں گے جب تک یہ یعنی نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار نہیں کیا تھا تو تو حضرت عمر کے یہ تو منکرین ادا ہے منکرین فرضیت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ منکرین نے فرضیت سے اعلان جہاد ہو منکرین نے ادا سے نہ ہو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ آپ لڑ نہیں سکتے کچھ مطلب آ رہے ایک ہے منکر انکار انل فرضیت سے ایک ہے انکار انل ازا عمر کے یہ خیال تھا کہ منقل فرضیت کے اعلان اتیاد ہو سکتا ہے منکر ادا سے نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ بعض عالیہ عرب کے یہ خیال تھا کہ سرکار ادر کی فرض تھی لیکن اس کے مجاز نبی پاک صلی باپ صلاحسن وزار کے خود تھے جب آپ چلے گئے ہیں تو ابھی کوئی امیر زکات کے لینے کے مستحق نہیں ہیں جنہیں بھی پاک کی خصوصیت کی وہ تھی اس مسئلے میں اس لیے حضرت عمر نے کہا کیا پھر اسے نہ لڑے مسئلہ حل ہو گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہو سکتے ہیں لیکن یہ اچھا جواب ہے شاید حضرت عمر کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو یا ہر عمر کے یہ خیال ہو کہ منکر فرضیت سے جہاد ہونا چاہیے منکر ادا سے اور یہ تو منقرن ادا ہے حضرت عمر صدیق نے کہا کہ منکر فرضیت کے ساتھ جس طرح جہاد ہونا چاہیے تو منکر ادا سے بھی اس لیے ان نے کہا کہ ون عناطن او کالن یو ارجنا رسول اللہ تعالی تو عمر اگر نہ دیں دے اس کا بچہ تو پھر بھی ہاتھ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ممکن سے ممکن فرضیت نہیں پھر بھی اس مسئلے میں مسیح صدیق اکبر سے رضی اللہ تلادوں اس لحاظ کی عمر نے بات دکھے دیا تھا کہ الحمدللہ للہ شرح سودرا بکر شکر ازاد کی جیسے اکبر کا سینہ کھول دیا تھا کھول دیا ہے دوسرے اشکار کے اس حدیث پر دیکھو اس حدیث کی طرف توجہ کرو امیر تو انکات چاہتا یہ شدو اللہ انتہائی قتال شہادتی توحید ہے توجہ کرو اس حدیث میں انتہائی قتال شہادتی توحید ہے حالانکہ باقی احادیث سے اور قرآن عظیم سے انتہائی کے قبولیتی جزیے بھی ہے اور قبولیتی آحد بھی ہے آپ اس لیے تو چھٹیات کا ٹو ہوں حق تعیو بس وہ لوگ جو دین اسلام کو دین حق نہیں مانتے جیسے یہود وغیرہ آپ ان سے جہاز کریں حق تایو تو ممتا کے سال دیا ہے اچھا صورت میں اللہ کریم کری فرمات اگر سلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو سلح کر جیسے صلحہ ممتہا کے ہے جزیہ ممتہ کے ہے یعنی ایمان ممتہ کے ہے تو صلحہ جز بھی ممتا کے ہے اور یہاں فقط فرما فرماد عمر تو انقاط نہ یا تو ممتا کے فقط ایمان ہے صلحہ اور عاد جزیہ نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں عمر تو الناس اگرچہ اگرچہس کا مفہوم عام ہے لیکن یہاں مراد خاص ہے اور اس سے فقط مشرقین مراد ہیں فقط مشرقین مراد ہیں عمر تو الناس اناس مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان مشرقوں سے لڑوں جب تک ان ایمان قبول نہیں کیا اس سے فقط مشرقین مرادیں عام مرادن نہیں ہیں اور جزیہ جو ہے اس کا تعلق اعلی کتاب وغیرہ سے ہے علماء کہتے ہیں کہ عالیہ عرب ان کے لیے امت سیف ام الاسلام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے عالیہ عرب امت سیف ام الاسلام یا تو تلوار کو گرد یعنی گردن چکائے اور یا اسلام قبول کریں اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث عمر تانقات الناس یہ عام مخصوص باز ہے عام مخصوص باز ہے وہ کہ مجھے امر کیا گیا ہے کہ تال چاہتا ہے یا شہاد تو یہ عام منتہا کے تال یشہدو ہے اس کے ایک ذکر کیا ہے اس کے ساتھ باقی روایت میں ہتا یسوی بھی ہے ہتار یوت الجے بھی ہے تیسری بات یہ ہے کہ امیر تو انوقات چاہتا ہے شدو اللہ الہ اللہ مجھے امر ہے اطال کا جب تک کہ انہیں اللہ کی توحید وہ قبول نہیں کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ حکم یعنی اس کے عموم سے حکم جزیہ منسوخ ہوتا ہے اس کے عموم سے یعنی سنو کیا مان حکم جزیہ سے لکھنے کی حکم جزیہ سے اس کے عموم منسوخ ہو گیا یا امیر طور انفر حق تاجد اللہ, اللہ یا ترقی کے تار کی غایا شہادت ہے عمومیت اب جب دوسرے جسم آتے حق تایت الجزیہ یا قرآن میں آتے حد تایوۃ تو حکمی جزیہ سے اس کے عمومیت کو منسوخ کیا گیا ہے یا تو تقت گائے تو یشد اللہ الاََ اللہ کہ حکمی جزیہ آ گیا تو اس کی عمومیت کیا ہوگئی منسوخ ہو گئی اب مسئلہ حل ہوا دی. یا تو جزیہ سے اس کا عموم منسوخ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا الناس سے فقط مشرکین مراد ہیں اور کوئی بھی نہیں مراد دی. اور یا یہاں محسوس الباس ہیں فیضاف الزال کا سمومی نظمہ ممبول اسلام ویسا اور مسئلہ حل ہو گیا ہے ضرورت ایمان وغیرہ ذکر ہو گئے ہیں آگے چاہیے بابو من قال ملک ایمان هو العمل باب ہے دربیا نے ذکر باب ہے دربیا نے ذکر ان لوگوں کے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان نل ایمان هو العمل ایمان جو ہے یہ عمل ہے کیا مانا یہ ایمان سے مراد عمل ہے یا ایمان کے اطلاق عمل پہ آتا ہے ایمان کے اطلاق عمل پہ آتا ہے لقول ہی تعالی اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان عمل یعنی ایمان کے اطلاق عمل اور عمل کے اطلاق ایمان سے آتا ہے ان لوگوں کی دلیل ہے وہ تلکل جنت التیبور یہ وہ جنتیں جس کو تم میراث میں لے رہی ہو بیما کن تم تامل یہ جنت ہے رش تم اور میراد میں دی گئی تج بیمار بما کا ملوم بس ہو ان آمار کے جو تم کرتے ہو اب اس کا عنوان تو ظاہر ہے کہ ایمان بخاری رحم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال کا اطلاع ایمان پر ہوتا ہے اعمال کا اطلاع ایمان پر ہوتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے بیمہ کندم تامل اب یہاں تامل عمل کا عمل سے ہے اور جنت عمل پہ ملتی ہے تو اگر یہاں پہ ہم یہ کہیں کہ عمل ایمان سے علاوہ ہے پھر یہاں یہ سوال پڑتا ہے کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے نفس عمل ہو تو پھر بھی کافی ہے پچھلے فرماتے ہیں کہ بیمہ کن تم تاملون ذکر عمل ہے اور مراد سے ایمان ہے تو وہ کے اعمال کا اطلاق ایمان پہ ہوتا ہے یہ ایک مسئلہ اب اس بات کے لانے سے پیدا کیا ہے ایمان بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے اطلاق عمل پہ ہوتا ہے اور عمل یہ کیا ہے یہ تصدیق قلبی ہے عمل قلب کیا ہے یہ تصدیق ہے عمل قلف یہ تصدیق ہے ٹھیک ہے یعنی عمل فکر ہو ایمان اس سے مراد ہوتا ہے یہ ایمان جو ہے اس کے ساتھ عمل سے ہوتا ہے اور عمل یہ پھر عمل عمل قلبی اس سے کیا مراد ہے اس لیے کہ ایک عمل قلبی ہے اور ایک عمل جوار ہے عمل جوارح یعنی عمل منصوب لل جوار یہ اس کو قصب کہتے ہیں اور عمل امن منسوخ اس کو تصدیق کہتے ہیں امن منسوخل جواری ہاتھ پاؤ اس کو کیا کہیں گے کسب کہیں گے عمل منسوخ للل کلو اس کو تصدیق کہیں گے ایمان بخاری رحم اللہ نے فرما دیا من هو انمل وہ ہے کہ ایمان کے اطلاق کس پہ ہوتا ہے عمل پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور عمل ذکر ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ ان ایمان العمل عمل شاہ کشمیر رحم اللہ کی توجہ یہ ہے کہ یہاں پہ عمل سے مراد عمل قلب ہے اور جب عمل قلب ہو تو وہ تصدیق ہے جن ایمان اول عمل ایمان جو ہے یہ تصدیق قلبی ہے بات سمجھ یہ ہونا عمل سے مراد تصدیق قلبی ہے نل ایمان والا عمل ان ایمان و تصدیق ہوگی علامہ سنجھی رحم اللہ فرماتے ہیں نل ایمان ومل یہاں عمل سمرا امل بل جوار مراد ہے جب عمل بالجوارح جوار مراد ہو تو سمرہ کسب ہوگا تصدیق نہیں ہوگی تو مان یہ کہ ان ایمان هو العمل بعض لوگ کہتے کہ ایمان یہ عمل ہے یعنی ایمان کے ہے عمل قصبیت عمل بال سے تو مقصود یہ ثابت ہوا کہ اعمال یہ اجزائے داخلیت ایمان کے ہو گئے اللہ مشید کہتے ہیں کہ مرانس عمل سے کیا عمل, عمل بال جواہرف ہے اور عمل بال کو عمل کصبی کہتے ہیں تو گویا کہ مقصود امام بخاری کہ یہ کہ اعمال اجزائے داخلیہ ایمان کے ہیں تیسری توجیح یہ ہے کہ ایمان عمل سے مراد عام ہے عمل قلبی اور عمل بل جوار اور یہ سب سے اچھی ہے یا مراد عمل سے عام ہے عمل قلبی ہو یا عمل جوار ہو اگر عمل قلبی ہے تو تصدیق ہے اگر عمل بل جوارے ہے تو القصب ہے تو باب هو العمل یا یعنی کہ کیا معلوم ثابت ہوا ترکیبیت ثابت ہوئی جو کہتے ہیں کہ عمل عام ہے عمل قلبی ہو عمل بالجوارح ہو تو عمل قلبی کیا ہے تصدیق ہے عمل بالجوارح کیا ہے قصر ہے تو المان مرکب منتیق ہوا کشمیر تو وہ ایک ایمان بخاری رحم اللہ کی مدعا جو ہے ترکیبیت امال ثابت ہوا یہ تین باتیں تھیں ٹھیک ہے اب تیسری بات وزو ایراد حاضل باب ہونا وزو ایران حاض الباب ہونا امام بخاری رحم اللہ نے اس باب کو یہاں پہ کیوں لایا کمل خارکند ایمان کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ دعویٰ پہلے ذکر کیا تھا لیکن اس کے پہلی امام بخاری نے ترین سری ہی نہیں ذکر کیا اب یہاں پہ اس پر پہلی سری ذکر کرتے ہیں اب نے پہلے امام بخاری نے ذکر کیا بالکل سب پانچ میرے پاس ہونے کا سبحان اللہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیا بابا قول فیل یہ ایمان قول بھی ہے اور ایمان فیل بھی ہے تو آپ قول تو کیجیے لا لیکن وہ فیل اور ایمان فیل بھی ہے اب اس سے کون سا مراد اب اس سے کون سا فعل مراد فعل کے اطلاع تو فیل قرب کی بھی, بھی ہوتا ہے فعل کے کی بھی, بھی ہوتا ہے اب سمجھ گیا تو قول سے مراد اقرار تھا تو پھر سے کیا مراد ہے قول سے اقرار مراد تھا نا تو پھر سے کیا مراد ہوا ہے یہ دری ہے اس کی مقصد سمجھ گئے وہ امامی بخاری بھی کے لیے تاکہ ایمان و قول و تیل ایمان یہ بات قول اور تیل دونوں سے ہے جب قول و تیل سے ہے تو قول تو ظاہر بات ہے کہ من قال لا الا اللہ لیکن فیل کے لیے دلیل نہیں تھی امام بخار رحم اللہ نے یہاں سے ذکر کر دیا ان نیمان تو یا تعلیم فیل ذکر ہوا یا عمل ذکر ہوا تو مراد فیل سے عمل ہے اب مراد عمل سے سردی پہ ہے تو وہ اول کے لیے تائید ہو گیا فوج ہم سمجھ گئے فیل ہے تو قول کے لیے دلی ذکر ہوئی آپ فیل کا ذکر تھا ایمان کی قول سے ہے ایمان کی بات فیل سے ہے اب اس سے کیا مراد ہے فرمائے کہ پھر مراد عمل ہے اور عمل سے کیا مراد ہے عمل کے دو اجزاء ہیں اب تصدیق بالخلط ولقط بال ٹھیک ہے تو سندگی کہتے ہیں کہ عمل بال جوار ہے تو ازائے ترکیبیں ثابت ہوئے زائد داخلے ثابت ہو گئے اور عام کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے ترکیب ثابت ہوئی تو مسئلہ حل ہو گیا اتل کا جنم اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اتل کا جنت النتی او ریسوا دماغ تم تامل یا پھر کا کلام ہے جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو آگے جاتے ہیں دوڑتے ہیں یہاں پر لیکن چونکہ یہاں بہت سی امداد القار نے اچھی بات کی ہے کہ اللہ فرماتے پرناتی جی جنت وہ ہے پوری جو تمہیں جو میں ملتی مل ہے اب دیکھو ایک میرا ہے ایک وارث ہے ایک مورث ہے وارث سب ملتی ہے کہ مورث سر نہیں چل جائے جب مورس مر جاتا ہے ساد مال مرتا ہے تو گراس ملتی ہے اب سمجھ گئے ہو یعنی باپ جب مرتا ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد وارث بنتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک کون ہے پورے جہان کا مالک کون ہے اچھا تو جب آپ کو یہ جنت میرا سے ملے گی تو کیا اللہ سے فنا جائے گا علیہ اللہ سے اللہ کی ملکیت زائل ہو جائے گی حراست تب ملتا ہے نا کہ مرض کی ملکیت زائل ہو جائے اور بل موت ہوتی ہے تو کیا اللہ کریم پہ فنا آتا ہے کیا آپ کو جنت میرا سے ملے گی تو پھر جس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں سے فنائے مہرس مراد نہیں ہے یہاں پہ مل تام کا مل کے تام مراد ہے ملکی تام مراد ہے جیسے جو کو وارث کو جو چیز میراث میں ملتی ہے تو یہ وارث اس میراث میں مالک ہوتا ہے مل تام سے مل تام سے اس کو آزادی تصرف ملتی ہے اس کو آزادی تصرف ملتی ہے اسی طرح مم کو جنت ملتا ہے آزادی تصرف کے ساتھ لسنس بات مرتا ہے بیٹے کو جو ملتا ہے تو یہ اس کا وارث ہوتا ہے اس وارث کو ملکیت ملتی ہے تصرفی آزادی یہ آزاد متصرف ہوتا ہے اس ملک میں اس کے تصرف کے لیے کوئی چیز مانی نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح جنتی کو جنت جب ملے گا دس کی تصرف اس میں آزادانہ ہوگی لکولا کمفی ہام تش تہلس جتنے مرضی ہے جو چیز مرضی ہے کھاؤ پیو اب سمجھ گئے کسی وارث کو مورش سے جو چیز ملتی ہے یہ اس میں آزاد متصرف ہوتا ہے اسی طرح جب جنتی کو جنت ملے گی اس میں آزاد متصرف ہوگا ٹھیک ہے بابا دوسری بات یہ ہے کہ جب جنتی کو جنت ملتی ہے تو اس کی ملک دائمی ہوتی ہے اس کی ملک کیا ہوتی ہے ابدھی ہوتی ہے نہیں اس کی زندگی تک نا بن اوی ہوتی ہے تو جنگلی کوئی جنت بھی ملتا ہے تو اتنی بھی رہ گا و لدون دو اس لیے یہاں پوری سمہا بنا بر جنت کو میراث سے اس لیے تشویش دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری یہاں جو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ گہری بات ہے کوئی آدمی کسی کا وارث بنتا ہے تو ایک نسبت سے بنتا ہے وہ نسبتی نصب ہے بہ نسبتی صحت نسل ہے دیمان بخاری بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جنت کا وارث ہوتا ہے تو کمالی ایمان ہے کمالی صحت نصب نصب کا صحیح ہونا ہے ایمان کا صحیح ہونا ہے تو گو کہ ایمان اور عمل دونوں آ گئے ٹھیک ہے بابا تیسری تو یہ ہے کہ انسان جب کسی کا وارث بنتا ہے تو یہاں پر ملکیت بلا مشقت ہوتی ہے وایس مانک ہوتا ہے اور یہ ملکیت بلا باپ نے کمایا ہے دس سال بیس سال محنت کی ہے کی ہے کی ہے ما جم کیا ہے بنگلے بنا فلاں فلاں فلاں ہیں اب جب والد مر جائے تو اس کا بیٹا آٹومیٹک کیا ہو گیا وارث ہو گیا اس نے کوئی جگہ نہیں کیا اس نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا اس نے کوئی محنت وغیرہ نہیں کی کہتے ہیں جناب یہ بنگلہ میرا ہے یہ گاڑی میری ہے تو نے کس طرح کمائے میرے پھر کمائے تو جب وارث کسی مال کا وارث بنتا ہے اور یہ نسکیت بلا مشقت ہوتی ہے تو جنتی جن اس کو جنت ملنا بلا مشقت ہے اس قرض میں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے کوئی مشقت کوئی مشقت نہیںسبت ہے یعنی جنت مشقت ہے کوئی مشقت نہیں یہ کیا مشقت ہے تم بخاری پڑتے ہو یہ کیا مشقت تم روزے رکھتے ہو اس کے نسبت کوئی مشقت نہیں ہے نسبت ملنا ہے میں جناب جس کا تم نے مشکاس میں یہ حدیث پڑی ہے نا کہ نبی علیہ السلط السلام نے فرمایا کہ عمل پہ کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا جنت جائے گا تو اللہ کے حضور سے فرمائے آپ بھی فرمائے یا یہ ارس بلا مشقت ہے ارس بلا مشقت ایک نہیں ہے سنگر لا لنا آگے پڑھو نا نہ نہیں آیت کے پتا پڑھو مدنفرقے مدنفرقے من باسنا من من باسنا من نا ممباسناسنا میں ہم کو مرکز سے کس نے اٹھایا اگر کاخر ہیں تو آخرت کے مقابلے میں ان کے لیے وہ آزاد کچھ بھی نہیں مومنی تو برکت میں ہے می جنت مل گئی ہے بلا سکنی مل گئی بلا مشقت مل گئی ہے نا اب مسئلہ حل ہے جنت تو بنا تو اللہ نے ہے آپ کو بلا مشقت مل گئی ہے آپ نے اس میں اینٹ رکھی ہے نہ جارو دی ہے کچھ نہیں دیا دور آگ تم کام لوگ وقال من آل علم وقال عزت مناللم اور کہا ہے کئی علماء نے ایک تم کے منہ جماعت ہے اور کہا ہے کئی علماء آل علم میں سے فکول تارہ عورت علم اجمائم تیرے رب کی قسم ہم پوچھیں گے سب سے اما کام کامیام اس چیز کے بارے میں جو کہ دنیا میں یہ عمل کرتے تھے لا لا الا الا انقور یہ مقولہ عزت علم کا وقال عبن فی تفسیر کولی تالا ماں کانل ان کو اب نہیں پڑھنا ہے اب وقال عطمن عال علم کئی علم نے یہ بات کہی ہے في کولی تالا یعنی فی تفسیر کولی تالا فوارد کر رسم اجماعی اما ام یا اب مشکول انہا کیا ہے ارشاد اللہ اللہ عل اللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ال و الام بات سمجھ ہو المان ہو لیکن ہم نہیں کہتے آشا تم نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو خیر اب کسی آگ سے ابھی دیکھ سکتے ہو علام النبی فرماتے ہیں کہ یہ کو امام بخاری کا استشاعد اس آج سے یا سے ایمان براتے یہ قول بلاتے نہیں اوپر آشر لکھ دیا نا میں بات یعنی امام بپاری نے دعوت نیند ذکر کر دیا ہے تو اس کی بات واضح ہے جب انسان کسی چیز پہ پڑ جاتا ہے نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر یہ دیکھتا ہے کہ میرے مدع تام ہو تام ہو تام ہو اس کے لیے یہ بس کوشش کرتا ہے کثرت عبد چاہے کبھی ہو چاہے غیر کبھی ہو تو لاتے رہتا ہے لاتے رہتا ہے لاتا رہتا ہے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے تو کبھی کبھی پھنس بھی جاتا ہے تو یاد دکھے کہ الہ الا اللہ مراد ہے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں پر اس لیے کہ فرمس امنا کام یا ملول یا مسول عل ہوں فصولان کیا ہے آم ہے شرک ہے کفر ہے اور انکان ہے تو عید ان لا الہ الا اللہ, اللہ وقال تعلی لہٰذا فلیامل عامل امام بخاری تیسری آج پیش کرتے ہیں کہ ایمان ذکر ہو عمل ذکر ہو تو اسی ایمان براد ہوتا ہے جیسے صورت شافات میں آتے لمس لہٰذا فلیام العامل اب یہاں فال تھا کہ امام بخاری رحم اللہ کا ہے کہ عمل سے, عمل سے ایمان کا ایمان براد ہو سکتا ہے اور کبھی ایمان امام بخاری کا دعاو یہ ہے کہ کبھی ذکر اعمال اور مراد ایمان اب سالیہ لمس لحاظہ فلی العاملون عامل حاضر کے لے اس سے پھر انعامات کے بارے ہیں جو کہ آٹھ ذکر ہیں اللہ باد اللہ مخلص نہ جو آٹھ کے انعامات ذکر ہیں لمس لہٰذا تین درجاتی عالیہ کے حصول کے لیے فلیا العاملون عمل کریں عمل کرنے والے اب سوال یہ کہ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ عمل سے مراد ایمان ہے عمل ذکر ہو ایمان مراد ہوتا ہے فل عامل عام تو ایمان کا, ایمان کا ذکر نہیں ہے ایمان کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے امام بخاری نے دلیل تو پیش کی ہے لیکن یہ دلیل امام بخاری کے دعوے کے موافق نہیں ہے ذیات ایمان کا ذکر نہیں یا تو اعمال کا ذکر ہے تو خیر جاری نے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہاں پہ عاملون ایمان ہے تو فلجا مل عام فل مبمنون تب امام بخاری کا گھر بچ گیا لیکن اگر خیر اجاری کا نقطہ نہ لے کہ لام البان ایمان ہے تو پھر جماعت بخاری کا دعویٰ بلاثیم ثابت ہو سکتا رہا ہے تو اس لیے امام بخاری کیونکہ بڑی شخصیت ہے اس لیے خیر اجاری کی جاری رکھتے یہاں ماشاء اللہ لا قوت ہر حدثنا احمد ابن یونس احمد کے والد کا نام عبداللہ ہے یہ یونس جو ہے یہ اس دادا ہے اوپر حاشی نے لکھ دیا اسمو عبد اللہ ال لیکن یہاں کے حد تو سنا احمد بن یونس اب یونس کا ذکر ہے اس, اس کے باپ کا ذکر نہیں ہے تو انہوں نے اس کی وجہ ذکر کی ہے عبداللہ الیربوعی مشہور نہیں تھا اور یونس مشہور تھا اس لیے احمد نے یونس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بچے کی شناخت اور تعریف کے لیے دادی کا نام ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے مثلاً کوئی عالم ہے اس کا بیٹا ہے وہ جاہل غیر مشہور ہے اب اس عالم کا پوتا ہے بیٹے کا بیٹا پوتا اس کا پوتا ہے اب اس کی تشریح یعنی تعریف کیسے ہوگی یہ جی فلاں شیخ کا فلاں محادث کا فلاں مفتی صاحب کے پوتے ہیں اور سمجھتے کہیں جیسے اب بھی میں یہ بات ہے کہ یہ مولانا نصیر الدین رحم اللہ کا پوتا ہے ویسے کہتے نا یہ نہیں کہتے کہ فلاں کل کا لانتا. کہتے ہیں مولانا نصیر الدین رحم اللہ کا نواسا ہے یا ان کا پوتا ہے اس لیے ذکر کرنے اس پر کی طرف اس لیے ہوتی ہے جو دادا مشہور ہوتا ہے اس کا بابا اس کا باپ خیر مشہور ہوتا ہے اس لیے فرما احمد ابن انس یعنی احمد عبد و نہیں ابن اسماعیل تو گوئی امام بخاری کے دو استاد ہوئے ایک احمد ہوا ایک ابن اسماعیل ہوئے قالا دونوں بزرگ اکٹھے کہتے ہیں ہر تصنا ابراہیم مسئلہ حل ہو گیا ہے نا جیسے کسی کے دو استاذ ہوں ان دونوں استاذ کے ایک استاذ ہوں ٹھیک ہے نا اور فری کیوں پھر تو کہتے ہیں کالا سنا فلان مسئلہ حل ہو گیا یہ دیکھو مثلاً ہے تب دیکھو تو میں نے شیخ القران مولا غلام اللہ خان شیخ القران مولا و طاہر اللہ ان دونوں سے پڑھا ہے تعلی آ حسین عالی تبت نیلے تبصیل او بابا او بابا اے مخلوق سے رشتہ تو خالق سے رشتہ جو تبت لے تفصیلات مانا اسے نہیں ہے اس کی فلا او بابا او بابا اے مخلوق سے رشتہ تو خالق سے رشتہ تبت سے نیلے تفصیلات اور یہ دونوں کے تحت کا سنا ابراہیم ابن صاحب قال حدثنا ابن شہاب ابن شہاب نے یہ حدیث بیان کی اگر ابن شہاب کو معلوم کرنا چاہتے ہوں وطن <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس بیچارے کو کیا ہو گیا ہے بہت بڑا آلو شخص ایسا متقل لیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے نظیر کو وہ ایسے حافظی والا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت علم جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو دریا میں غوطہ دے دیتا ہے سبحان اللہ ابھی میں نے گرم چائے پی لی ہے لیکن چلو اللہ کریم آپ پھر اس کے کا عجمتا وزع وضا کر رہا <تصفح> اچھا کالا اب نشیا مشہور طاقین ہے رضی اللہ تعالیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ ہوئی العمل افضل امان میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ فقال فرما امان بلّہ رسول اس کو محدث کہتے ہیں ایمان بخاری رحم اللہ محدث تھے نا اس کو محدث کہتے ہیں اب دیکھو ایمان بخاری کا دعوت کیا تھا ان عمل تو گوئے کہ امن ایمان ذکر ہو امن مراد ہوتا ہے امن ذکر ہو ایمان مراد ہوتا ہے خیریت دیکھو امل اب تک ایمان ہو امر فکروں سے عمل بے کریں ایمان بلّہ بے ہے ایمان بخاری کی مدعا نصف نہار کی طرح ثابت ہو گئی کہ ایمان کا ذکر ہوگا عمل مراد ہوگا شامل فکر ہوگا کہ ایمان مراد ہوگا تو شامل ذکر ہوا ایمان مراد ابھی لمبل افسر ایمان, ایمان البل ابھی جی بتاؤ جہاں ایمان ذکر ہو عمل مراد ہو آپ کو خیال اگر ایمان بخاری بات قائم کرتے ہیں ہما کا اللہ علی رضیا ایمانا وما کا اللہ علی رضیا ایمانا اب ان قریب یہ بات آ رہا ہے سفر نمبر سبحان اللہ جنگ پتر سارے ہاتھ بخاری بن گئے ہو من السلات وقل اللہ تعالیٰ وما كان عزیز ایمان تو آپ ایمان ذکر ہوا امن مراد ہوا کیا عمل ذکر ہوا ایمان مراد ہوا ایمان بخار تندہ کال ایمان اللہ وسولی کی رسوم ایمان کے بعد پھر کون سا عمل پیادہ اب چلے فرمال جہاد الفی شبیر اللہ اللہ کے راسلی جہاد تیلاسماضا پھر فرمایا کیا کہ کی اس کے بعد فرمایا حج مبرور حج مقبول بہتر ہے اب یہاں پہ سوال ہے علماء حضرات کہ مناسب تو یہ تھا کہ حج مغروب کو الجہاد کی اللہ پہ مقدم کیا جاتا ان اس لیے کہ حج مبرور یہ فرض ہے حج فرض ہے اور جہاد کی سبی اللہ یہ فرض کفایا ہے فرض عین نہیں ہے اور حج یہ فرض اہم ہے اب سال سمجھ گئے ہو بہت کسین ہے ماشاء اللہ کرتے کہ ہیں کہ طلبہ کافی بڑے سال کو سمجھ گئے ہو محدی سنگھ کیا کہتے ہیں کہ حج فرض عین ہے جہاد فرض عین نہیں ہے پھر تو چاہیے تھا کہ ایمان فرض عین ہے تو ایمان کے بعد حج مغروب ذکر کیا جاتا اور اس کے بعد الجہاد ذکر کرتے ساتھی اور اللہ کریم محدثین پہ رحمت نازر فرمائے محمد القاری نے جواب دیے دیے دیے آخر میں کہتا ہے لکھتے ہیں یہ اعتراض تب وارد ہوتا ہے کہ جہاد پر ذہن نہ ہو تو یوں کیونو کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جہاد فرمائے اس وقت جہاد پر ذہن تھا بھائی نظیم صاحب سمجھ گئے اعتراض یہ ہے کہ جہاد پر ذین نہیں ہے اور حج پر بھی عین ہے تو ایمان بھی فرض اہم ہے تو جہاد فرض اہم ہے تو ایمان کے پاس مط... ایمان کے ساتھ مختصر حج کا ذکر ہونا ظاہر تھا جہاد کی تقدیر ایمان پر غیر مناسب ہے تو پہلی بات حسان سے جواب یہ ہے کہ اعتراض ہی نہیں پڑتا اس لیے کہ یم ہو جس وقت نبی احساس کی اللہ فرماتے تھے وہ وقت جہاز فرض اہم تھا اہم تھا کہ نہیں تھا جب نبی پاک جا رہے تھے جو صحابہ رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضی کی کہ نہیں ہے تو نبی پاک کی ان سے ناراضی اس بات کے دینے لگی ہے پردے بار دو اچھا اب اگر عمومیت کے اعتبار سے ابھی جہاد پر زین نہیں ہے اب جمعن جہاد پر زیادہ ہے جب جہاز فرض کے پائے تو ماں بجے تفتیمی فرض کفائے پا اعلی فرض ہے اب یہاں سوال پڑ گیا تو اس کے کئی جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ تفدیمی جہاد عالل الحج مقصود کیا ہے جہاد کی اہمیت ہے جہاد کی اہمیت ہے اس لیے کہ جہاد کا فائدہ یہ متعدی ہے اور حج کا فائدہ یہ لازمی ہے حج کا فائدہ اس کو ملتا ہے جو حج کر کے آئے اب میرے حج سے آپ کو فائدہ ملا آپ کو نقصان ملا آپ کو سبقہ دعائیں دعائیں تو تھی اللہ قبول فرمائے تھے ان وہ بہت محنت بہت دعائیں تھی نام تو سب کے نہیں آتے تھے لیکن میں نے کہا کہ میرے اللہ دور حجیش کی سب شورکھا ان کی دعاؤں کو ان کی حاجتوں کو تو ہی جانتا ہے تو ان کی دعائیں اور ان کی حاجات سب قبول فرما اور سب پورے فرما اور ان کو علم عمل النصف فرما یہ میں نے کہا اگر میرے اللہ نے قبول کیا تو یہ میں نے کہا اب مسئلہ جہاد کیا ہے نہیں دوسرے جہاد کی تقدیم منافی جہاد متازی ہے منافی ج... حج لازمی ہے حادثہ حج کرتا ہے اسی کو فائدہ ملتا ہے اس کا ذمہ فائدہ ہوتا ہے لیکن فرض ہے فرض کا فائدہ ایسی چیز ہے اس کا فائدہ متازی ہے مطلب اب جہاز پر ذہن نہیں ہے ندیم صاحب چلے گئے جہاز کے لیے تو کس کے بھی ذمہ فارض ہو گیا اور اس جماعت کا بھی ذمہ فارض ہو گیا سمجھ گئے ہو نا جیسی آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ فردیں ہیں برد کفائے ہیں لیکن فائدہ متاثی ہے اگر اعلان ہو گیا بھائی جناز کے لے آؤ اب یہاں سے ایک عدمی جناب کے لیے چلے گیا اس میں سے تو سب کا ذمہ فارغ ہو گیا ہے اس لیے اہمیت کے اعتبار سے جہاز کو حج مغروب پہ مقدم کروایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ الحج فی العمر مر رسم الحج فلرے مررسم ور جہاد یتکرر تو جہاد عمر میں مقرر مقرر ہوتا ہے آج بھی کیا آپ نے جہاد پھر کر ضرورت پڑ گئی پھر بھی آپ کرتے ہیں اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے پھر آپ کرتے اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے لیکن حج کی فرضیت یہ کیا ہے ایک تیسرا جواب تیسرا جواب یہ ہے کیا جہادی سے ملا وہ جو جہاد حج پہ یہ ہے کہ یہ جہاد کی فرضیت حج پہ مقدم تھی حج تو حج کی فرضیت کی تو جہاد کی فرضیت مقدم ہے اور حج کی فرضیت مؤخر ہے تو جہاد کو مقدم کیا گیا ہے بوجے تقدیم فرضیت کس کی فرضیت کیا ہے جی جہاد مقدم ہے فل فرضیت اور حج مؤخر اخر فل فرضیت ہے اس لیے فرمایا کہ الجہاد <تصفيق> کسی سے ملنا تین ثما قال حجم مبرور۔ بن مسئلہ حل ہو گیا ہے چوکی بات یہ ہے میرے دوست اور یہ جوابی لیجی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد بمقابل حج اگر کہ دونوں فرض ہیں لیکن الجہاد میں شک کو الگ ہے بے خلاف حج اگر جہج مشکل ہے لیکن شاپ اور محفوظ نہیں ہے اس کو باربت لوگ جاتے ہیں اس کو شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جہاد اصا ان تک رہو اب یہ حج زبان مرحوب ہے لیکن زبان مرحوب ہے آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کی حج پہ چلے جائیں یہ تمام مرغوب ہے لیکن وہ جہاد تبد ہے مرغوب مربوب ہے طبی طور پر جہاد مرغوب نہیں ہے تو جب جہاد غیر مرغوب ہوا وہ شب نفوس ہوا نفوس پہ شاف ہوا اس لیے نبیتا نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز الجہاد پانچوں جو, جو آپ کہتے ہیں آج کے بعد ہم نے مشکا سے پڑی ہے یہ بات یادیز کہ معذ کے حدیث سے جب نبی علیہ السلام نے ابوا کو بتائے رات المر میں بھی پاک نے بتایا امرود العمر میں بھی پاک نے بتایا تو فرمائے و ضرور و توثنا میں ہی ہر جہاد سبھی تو اب جہاد جو ہے یہ اس کے اسلام ایمان کی شاخ اوپر ہوتی ہے ایمان ایمان کا تشخص کس سے ہے. اللہ بللہ. تشخص زائر ہوتا تشخص ظاہر ہوتا ہے جس چیز ایمان کا تشخص ممتاز ہوتا ہے وہ جہاد ہے تو ال ایمان اور رسولی اس کے بعد اگر اس ایمان کے تشخص کو ظاہر کرنا چاہتے ہو تو الجہاد فی ال الجہاد فی سے بلّہ کس یہ پانچ جواہر ہو گئے یہ وجہ ہے تقدیم جہاد حج حجمبلو ہم حج مغرور کس کو کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ حج مغر کا معنی ہے حج مقبول اب حج مقبول اوپر ارحاج ہاں سے لکھ دیا ہے کہ ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ اس عدم کا حج قبول ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ حج مغرور کی علامت تقریر علام ہے منت الماشت من, من تصاہل ل اگر دینی امور میں کوئی متصاہر ہے اس میں جذبہ پیدا ہو جائے گا اگر مرتکب معصیت ہے اس میں ذوقی تو پیدا ہو جائے گا رجوع خطام حجی ببرو کے علاوہ دوسری بات انہوں نے دیا کہ حجی ببرو اس کو کہتے ہیں جس اللہ لا ریا اطیم پر حاصل لکھ دیا اللہ کریم ہمیں ریا سے بچائے ہم کیا کریں گے غیر کا حج پہ کیا, پہ کیا غیر حج پہ ریاکاری گیر کے ہاتھ پہ ادمی ہے وہ پشاور کہتا ہے کہ دوسرے کی پشاق پر کھیتی کیا دوسرے کی بیٹی پر پٹ نہیں کرتا ہے نا ایسا نہیں تو حمر ہو ذات کے لیے تو اس میں ریا آنا یا نہ آنا تو الح درواز ہے الحج للغیر خیر ہو تو اس میں کیا رہا آئے بھائی وہ تو قدم قدم کی جد ہے قدم قدم کی جد ہے ٹھیک ہے نا تو حاجی مغرب کہتے لا ریاض الحجی جس کے اندر ریاض نہ ہو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان حضرات تشریف لائے ہیں so fatto il muscolo arte arte